ائ تبی نقص جو ہیں وہ لکھے ہیں انٹرنیٹ میں جو کسی نے نکالا ہے بہت اچھی تحریر ہے اور آسان بھی ہے کہ ورفا ٹین میں ہے سب کے کام نہیں الحمدللہ میں اسے پڑھتا چلا جاؤں گا اور آپ کو اپنی سمجھ کے مطابق اس کی شک کر کے لے کر جا جاؤں گا ترجمہ معاش بلکہ مقبوف تو یہ سورہ یاسین کی آیت ہے کہ اللہ رسول العزت فرماتا ہے کہ ایک بستی والوں کے پاس ہم نے رسول میں سے دو رسولوں کو مبوس کیا فقر کا بو ہوں دونوں کی تصدیق کر دی ایسے بد لذیذ سے بستی والے کہ دونوں کے دونوں رسول جیسے ارے ہمت الحام उन سے انہوں نے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا اور ان کو دھلا دیا درد نہ تھا تو ہم نے تیسر دے دیا ہر ایک طلاق میں قسمت قسمتی دیکھیے اس بستی کی کہ اہل ایمان تو رسول کا نام سن کر حسرت میں مبتلا ہو جاتے کہ کاش کہ انہیں ان کی ایک جھلک نتیب ہو جائے اور یہ انہیں دھلاتے ایک کو نہیں دو کو دو کے بعد تیسرا آتا ہے ان کی کاشت کرتا ہے فقص جب دوں ہوا ان کو دونوں کو دفلایا اب تیسرے کو حضرت اگر تیسرے کو بھیجے تو پھر بھی کہا کہ تم تو بچ رہو ہم نہیں سمجھتے کہ تم سچ بول رہے جھوٹ بول رہے بلکہ جب سے تم نے یہ دعوت شروع کی ہم گمان کرتے کہ نموب سے ڈر گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہے غوثت یہ تمہاری تمہارے ساتھ ہے یہ گفتگو ہوئی اور رسم کے ساتھ ان لوگوں نے یہ بدتمیزی کی تو ایک شخص جس نے دیکھا کہ اب موقع ہے کہ میں اپنی جان کی قربانی لگا دوں اور اپنی قوم کے اندر حق کی گواہی دے دوں شاید کہ میرے حق کی گواہی دینے سے ان کو فائدہ ہو ورنہ کم از کم مجھے تو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ میں رسول کی حمایت کرتے ہوئے جنت کا وارن بن گاؤں تو یہ شخص قرآن کے کہتا ہے رج السا اور اکسل مدینہ رج القا مدینہ کے ایک کنارے سے مدینہ شہر کو کہتے ہیں جس شہر میں رسول کی تقریب ہو رہی تھی اور میدان دعوت کا گرن تھا اور وہ لمحات دیکھنے میں آ رہے تھے جو دعوت کی چوٹی کے اندر بپا ہوا کرتے ہیں یعنی جب دعوت بھی اپنے زور کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے تو خبر بھی اپنا پورا زور لگا دیتا ہے آج پوری قبت کے ساتھ قوم ریا اور کی دعوت کو بلکہ ان کو کچلنے کے لیے جمع ہو گئے تھے تو اس حال میں شخص میں جس کا نام حبیب بتایا جاتا ہے کہتے یہ نجار تھا ایک برہی تھا یہ قوم کے اپرادھ میں سے ایک فرق تھا اور قوم کی زبان کو اور قوم کے اندر جس اسلوب سے اور جس طریقے سے اور جس ادب سے بات کی جانی چاہیے وہ بہت جانتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ بات کرنے کا حل ہے لہذا اس نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو آج بروئے کار لا کر اپنی جان کی بازی لگا دی بجا امین اکثر مدینہ مدینہ کے ایک کنارے سے شہر کے ایک کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا پایا اور اس نے کہا یا پاؤں قوم میری قومر پیروی کرو ان لوگوں کی جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے مرسل جو بھیجا گیا مرسل بھیجنے والا مرسل ربی سنجلال والی اور مرسل رسول جو بھیجا گیا اور یہ جمع ہے وہ جو اللہ کی طرف سے رسول بنائے گئے ہیں ان کی پیروی کرو اس طرح پیروی کرو ملا یس الگ ان کی تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانتے اپنی تبلیغ پر بہو مبتدول اور وہ خود راجا لی فاتارانی اور مجھے کون سی چیز مانے کیوں نہ میں عبادت کروں اس ذات کی اللہ کی فاتارانی جس نے مجھے پیدا کیا غی لئی سر جاؤ اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا پیدا کرنے میں جمع کا متفل کا سیگا سے بولا کہ ہم کو پیدا کیا مجھے پیدا کیا کہا تاکہ وہ بات توجہ سے سن لے کم از کم بات کی طرف مائ تو ہو اور جواباً موت کے بارے میں کہا گا ایز ہو جمہیں بھی اس کی طرف لوٹنا ہے تم اس کی طرف لوٹنے سے کسی طور سے بچ نہیں سکتے اب تک دو ہی جو مین ہی عالم کیا میں اللہ کے سوا اور اللہ کے ساتھ الف پکڑوں حق کافی جو بناؤں یا پکڑوں رحمان جبکہ رحمان اگر میرے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ فرما لے لفاتا تو ان کی شفاعت میرے کچھ بھی کام نہ آئے جن کو تم مشکل کشا حاجت روا اور اپنے مسائل کا حل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اس میں یقیناً وہ جدید تمام نظام ہائے زندگی بھی شامل جس کے ذریعے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ملکوں میں امن اور ملکوں میں خوشحالی لائی جا سکتی ہے کے اللہ کے علاوہ پوجے جانے والے لوگوں کے بنائے ہوئے نظام ہے زندگی نظام معیشت نظام معاش تہذیب ثقافت تعلیم قانون فل اور جنگ کے حصول اور تعجیرات سزائیں مجرموں کے لیے اور اچھا سلوک ان کے لیے جو ملک کے اندر قانون کی بدھری قائم کرے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بیٹھ کر اسمبلیوں میں اور یورپ میں اور ان کے مفقروں نے بنائے ہیں یہ نظام ان کے نجات زہندہ ہے نجات دہندہ کوئی نہیں ہے بلکہ کسی کی شفاعت بھی کام نہ آئے گرود مشکل جب تک اللہ نظر آئے بلا کی جھوڑ نہ وہ انہیں بچا سکیں گے کسی دکھ سے نہ کسی سفید سے ہم گنار کر سکیں ان کی لفی غلال علم اگر میں ایسا کروں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بنا لوں یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو ادا بنا لوں تو امی از اللہ کی غلالیں ہوگی بے شک میں اگر ایسا کروں تب تو میں خود ہی گمراہ کیونکہ یہ ایک انتہائی دلی غلبات ہے کہ مد مقابل جو سخت مخالفت میں بکھرا ہوا ہے وہ یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تو گمراہ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اگر میں ان حکام کو ضرب زرال لام کے دین کے پہنچنے کے بعد اور یہ معلوم ہونے کے بعد کہ جو دین انہیں یورپ سے ملا ہے ترقی یافتہ دین جسے سمجھتے ہیں جس کے ساتھ ملک کا نظام چلا رہے ہیں یہ دین اس سے افضل ہے اور یہ دین مسائل کا حل ہے اگر میں ایسا سوچوں تو بدلا میں تو بدقرین کافر ہوں یہ بتانے کا بہت ہی پیارا انداز کہ وہ ان کو نہیں کہتا اپنے آپ کو کہتا ہے کیا کہ اگر میں اللہ رب العزت کے ہوتے ہوئے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور ہر مشکل اور ہر مصیبت میں اور ہر نفے کے لیے انسان کے واسطے کافی ہے اگر میں غیر کو پکاروں کسی قبر کی نظر و نیاز کھڑوں کسی کو غوث مشکل کشار اور حاجت روا اور یا عالی مدد کا نعرہ لگاؤں تو میں بدترین مشرق ہوں اور کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا دوسرے کو نہیں کہا اس لیے کہ فوری طور پر وہ غیر و غذب میں نہ آئے بلکہ کسی طرح سے سن کر بچ جائیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مبل انتہائی حریث لوگوں کو بچانے کا وہ اس بات کا شوق نہیں رکھتا کہ جو چار حرف اس نے جان لیے دین کی کوئی کتاب پڑھ لی قرآن یا سنت اب اس کے ساتھ جب اسے معلوم ہو گیا کہ مد مقابل کفر میں اور شرک میں مبتلا ہے تو اب وہ فوراً شوق پورا کرے اس کو کافر و مشرک کہنے کا اور اپنے آپ کو مفتی بنا لے اور اس سے وہ ایک لطف حاصل کرے گا یہ بالکل مبلک کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ بالکل ظلم ہے اور دین کے اندر دعوت کے ساتھ انتہائی پر ہوتی ہے کوشش یہ کرنا ہے کہ یہ شخص جو بمب کے ساتھ کھلونا سمجھ کر کھیل رہا ہے ایک بچے سے بھی زیادہ بے وقوف ہے جو ایک بم کو جو کھلونے کی شکل میں دشمن میں پھینکا ہے وہ کھلونا سمجھ کر کھیل رہا ہے یہ اس سے بھی زیادہ اہمت ہے تو یہ کھلونا سمجھ کر کے کو کفر میں ڈوبا ہوا ہے اب اسے بچانا ہے تو یہ کتنا بلی گنداز ہے کیسا انداز اگر میں ایسا کروں تب تو میں کھل کھلا گمراہ گمراہی میں چلا گیا کھلی گمراہی میں انہیں آہم تمہیں گم فت بے شک میں تو ایمان لایا تمہارے رب کے ساتھ کان کھول کر سن لو اپنے رب کے ساتھ نہیں کہا حالانکہ اس کا بھی رب ہے رب العالمین ہے بلکہ تمہارے رب کے ساتھ اس کہا کہ انہیں دلی انداز میں احساس دلایا ہے کہ سارے کام تو وہی کرتا ہے ایک آنے واحد کے لیے تم اس کے غیر محتاج نہیں ہو سانس بھی اس کا لے رہے ہو پانی بھی اس کا پی رہے ہو جسم بھی اس کا دیا ہوا ہے ساری کی ساری سبزیاں پھل اور دنیا کی نعمت ہے سب اس کی پیدا کی ہوئی ہے تو رب کا تمہارا بھی ہے مانو نہ مانو تو میں تو تمہارے رب پر ایمان لایا کھول کو سن لو جنا مالک نے کہا کہ کہا گیا کہا گیا جنت میں داخل ہوگا کہا کاش میری قوم جان لے کیونکہ اس کے بعد یہی نظر آتا ہے کہ اسے ختم کر دیا گیا شہید کر دیا گیا اللہ کے راستے میں اور اللہ پاک کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوا اس کے لیے اور کہا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا تو اس نے کہا کہ اے کاش میری قوم جان لے دماغ وفار علی ربی کہ اللہ نے جو مجھے معاف کر دیا میری پرانی غلطیاں فتائیں میرے قرص اور میرے سب گنا و جا عالمی من الب ربین اور مجھے بہت ہی عزت والوں میں سے کر دیا ہے اگر میں معلوم ہو جائے تو شاید وہ ایمان لے معلوم ہے مرنے کے بعد بھی اس کی خیر خواہی کم نہیں ہوئی بلکہ اب تک قوم کا غم قوم کا فکر قوم کے لیے خیر خائی قوم کے لیے جذبہ موجود ہے حقیقت گائی کسی کو کہتے ہیں تو اب اس کی یہ تکلیف کرتے حاج ہی کس کا ترجن سال یہ ایک ایسا قصہ ہے جو نکایت بیان کرتا ہے اس نے ایک مرد کہ جس نے برانگیخ کیا اپنی جان کو جس نے اللہ رب العزت کے لیے اپنے آپ کو ایک ارادے سے ممکنہ کیا ایک جذبے کے ساتھ سر ہوا ہواس رت رسول اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی مدد کے لیے کیونکہ قوم انہیں گھیر چکی تھی اور انہیں قتل کرنے کے درخت تھی اور ان کی داغت ہوئی تقرر نماز یوہ نماز من الز منت ابل ہمسار ایسے نمونے ایسے رجل صالح یہ بار بار بہت سے زمانوں میں اور بہت سے شہروں میں ہوتے رہے اللہ کے دین کا یہ تقاضا ہے کہ ایسے مرد پیدا ہوتے رہے یہ دین فطرت کے اندر وسیعت کی گئی ابت ہے اللہ کی یو ہارا مفتی شر اجا کا آڈا وہی سب وب ہوئی ہے وہ شہر اور وہ زمانے جن کے اندر اللہ کی شریعت کے ساتھ لڑا جاتا تھا اور اللہ کی شریعت کے مقابلے میں تباغیر کی شریعت کار فرما ہوتی ان شہروں میں اور ان زمانوں میں ایسے رجال ہمیشہ پیدا ہوتے رہے جب بھی کپڑ شرک چھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مردوں کو اٹھایا جو اللہ کے لیے گواہی دے اور اپنی جان کی بازی لگا دے بجا امن اقسل مدینہ اطرافہ مدینے کے اطراف سے مدینے کے کناروں میں سے کسی کنارے کی طرف سے دوڑتا ہوا ہے بن اکسا اب اب با بن اور دور ترین جو شہر کے دروازے تھے اور شہر کے کنارے تھے اکسا دور جگہ کو کہتے ہیں وہاں سے یہ شخص آیا کا مر خزین و مر فضا اس نے قصد کیا ارادہ کیا کہ مدینے کے اندر شہر کے جو معاملہ اس سے خبر ملی تھی کہ ہو رہا ہے رسول کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ اس نے خود پہنچے اور حق کی گواری ہوئی اور مدینے کے شہر کے مرکز میں پہنچے المکان الج تما بقبا جس میں بڑے بڑے سردار اور ان کے پیروکار جمع ہوتے تھے جیسے آج تک اسمبلیاں ہیں اس طرح کا کوئی مقام تھا مرکزی مقام جس کی طرف اس نے کشت کیا اور تیزی سے دور کر وہ پہنچا ان دا اصول امرحام جگاہم و بدین نظیم یا قطر الاجماع یہ وہ مقام تھا جس میں ہمیشہ وہ جمع ہوتے تھے جب کوئی مزود بات کوئی بڑی بات شہر میں واقع ہو جائے اور ان کو مل کر مشورہ کرنا ہو یہاں جمع ہوتے تھے یہاں وہ رسول اللہ کے ساتھ بد سلوکی کے لیے اور انہیں رشت و نابود کرنے کے لیے معذ اللہ جمع ہوئے تھے رجل اللہ نے فرما جا ارج یہ مرد تھا انہو الحبیب جس کا نام حبیب تھا اور وہ تھا بھی حبیب اللہ کا پیارا تھا بہوا رجل الم لا کر رجائی وہ مرد تو تھا مگر عام مردوں کی طرح کا مرد نہ تھا رجل رجولم کل معانی رجولہ وہ وہ مرد تھا جس میں مردانگی کے تمام معانی تمام صفات موجود تھی بس شجا آب اس میں بہادری تھی اس میں سچائی تھی اس میں حق کے لیے میدان کے اندر قدم رکھنے کی ضرورت تھی لاش لائن وہ ان میں سے تھا جو اللہ کے راستے میں کسی ملامت سے کبھی ڈرا نہیں کرتے رجل الم سادق ان کی لہ وہ مرد تھا جو اپنی زبان کے اعتبار سے بھی سچا تھا اور جس کی دعوت بھی سچی پکار بھی سچی تھی ساد کو مانس جو اپنی جان کے ساتھ بھی سچا تھا کہ وفادار تھا اپنے آپ کو جہان سے بچانے والا تھا عقید احید اپنے عقیدے کے ساتھ بھی وفادار تھا تو جو مان چکا تھا اس پر جم جانا اسے مایوس تھا ببھا ید روی اور جس کی طرف وہ بلاتا تھا اس پر خود بھی پانی تھا باقی رہی رہوں تو باقی رہی اس کا باطن اس کے ظاہر کی طرح تھا اور اس کا ظاہر اس کے باطن کی طرح تھا لا قوله عن ولا لا قلب انتہی بلا ان کا قول اس کے اس کے پیچھے رہتا تھا یعنی یہ بات نہیں تھی کہ قول تو بڑا ہو اور فیل کم ہو نہ اس کا پیل اس کے قول سے پیچھے رہتا تھا یعنی کہ منہ سے کہے اور اس پر عمل کر کے نہ دکھائے ریگولر وہ مرد تھا کافر دکھتا ہوا اس نے تاغتوں کا کفر کیا جن کی اللہ کے سوا عبادت ہو رہی ہے فل توغن سب تواغ کا کفر کیا اللہ نے تو عبد من الدو اللہ جو اللہ کے سوا عبادت کیے جا رہے تھے اعتقاد و قل و عمل اس نے صرف اعتقاد کے ساتھ نہیں اپنے قول اور عمل کے ساتھ بھی ان کا انکار کیا ترجما توحیف کی جہاد ہی بس عید دل ہر ترجمات بگیاں اس نے توحید کا ترجمہ کیا یعنی ترجمان بلکہ اٹھا اللہ کی توریف کا اور اپنے جہاد اور اپنی پکار میں جو احسن طریقے سے اس نے اللہ کے دین کی ترجمانی کی اور اسے بیان کیا وہ منظر اللہ تبارک و طالیٰ نے بیان فرما رہے ہیں مرد تھا قوم اور کئی میون کی لوگ وہ مرد تھا جس نے اپنے کندھوں پر اس بوجھ کو اٹھایا امت کے فکر اور وام کے بوجھ کو اٹھایا اور امت کو بچانے کے لیے اس نے اس بات پر غور و فکر کیا کہ کس طرح ان کا مددگار ہو اور کیسے انہیں ہلاکت سے بچا سکے کئی فجہ کیسے ان کی حمایت اور خیر خاص کرے اللہ کی اجزاء جو انہیں پہنچنے والی ہے اور ان تباویز کے شر سے جو گمراہی کے لیڈر لوگوں کو گمراہ کرے اور ظلمات کی عاد اسلام کئی کس طرح انہیں کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی اور اسلام کے عدل کی طرف لے آئے کبھی استشاعت اور ایسا وہ کر گزرے یہ ایسا کرنا اس کے قتل پر اور اس کی شہادت پر ممتب ہو رجل رجول مرد تھا سدا کل بل جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جان کی بے تھی جان کی تجارت کی تھی اور اس تجارت کو سچ کر دکھایا فسادہ کا اُل نہ ہو جگہ اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سچا کیا جو کہ اللہ تعالیٰ کسی سے جان مال خریدنے کے بعد کیا کرتا ہے اس جزا میں اس بدل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سچا کر دکھایا یس آپ وہ دوڑتا ہوا آیا نگی من, من, من والے وہ آرام سے نہیں آیا چلتے ہوئے بلکہ وہ تیزی سے آیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور دوڑ پڑا اور اپنی پوری کبتوں کو سرف کر دیا کہ جلد انبیاء اور رسل کو بچانے کا دعوت کو پہنچانے کا اور قوم کو جہنم کی گڑھوں سے دور کرنے کا ذریعہ بنے اور کت کے ساتھ عظیمت کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ آیا ہاں کیونکہ معاملہ یہ ایسا تھا کہ بڑا مہم تھا اس میں تاخیر جائز نہیں اس لیے سپہا نے یہ قانون بنایا کہ تاخیر جائز نہیں ہے لا یوز ال عن وقت لہا کہ تاخیر اس وقت کسی چیز کا بیان کرنے کی جس وقت اس کی حاجت ہو جائز نہیں جب آپ ایک غلط کام ہوتا ہوا دیکھیں اور اس وقت اسے غلط نہ کہا جائے تو پھر اسے غلط کہنے کا کوئی موقع نہ ہو تو پھر جائز نہیں کہ آپ رک سکیں لا یوز ال عن وقت لہٰذا حاجت کے وقت تاخیر جائز نہیں اس کے تحت یہ دور ہوا ہے اوسط تری وقت اس وقت نہ تو سوچ میں پڑا جاتا ہے نہ اس وقت ذرا بھی کسی بات میں آدمی جو ہے اپنے آپ کو پیچھے رکھتا ہے سوائے اس کے کوئی چارہ تار نہیں جب ایسا موقع آ جائے کہ آدمی کے لیے زندگی میں اس وقت سب سے زیادہ کمائی کرنے کا موقع ہو اللہ کا محبوب بننے کا وہ موقع ہو جو اس سے پہلے کبھی زندگی میں نہیں آیا اور بعد میں بھی آنے کا موقع نظر نہیں آتا تو اس وقت پھر سوائے اس سے کچھ نہیں کچھ جلدی کرے وہ نہ ہو کہ گاڑی نکل جائے یا تفریح و ندم اور وہ نہ ہو کہ وہ پیچھے رہ جائے اور ندامت کے سوا کچھ نہ ملے بلا مندم اور اس وقت سوائے شرمندگی کے کیا ملتا ہے جب چڑیا چپ گئی تھے یس آ وہ دوڑتا ہوا آیا ماؤں کا وہ اس لیے در, اس ڈر سے جلدی سے دوڑتا ہوا آیا کہ وہ موقع اس کے ہاتھ سے نہ نکل جائے جب اللہ کے رسول کی اور اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کا موقع ہے کیونکہ مالک کی یہ وعدہ دیتا ہے انسان سر اللہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا قومی کا اور اس کا دور کرانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی قوم کے غم اور فکر اور ان کی ہمدردی میں ڈوبا ہوا تھا اور ان کی ہمدردی نے اسے اور اس کے دل کو بھر دیا تھا اس جزے سے کہ وہ فورن پہنچے اور جو بھی ہو سکے ان کے لیے کر دیں تاکہ وہ ہلاک نہ ہو یس yes, آن ازلی ماضا حل من اجلی عمرات یون کا ہوا وہ دنیا اسی کو ہوا کیا وہ اس لیے دوڑتا ہوا آیا تھا کہ ایک عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا موقع بن رہا ہے کیا اس لیے دورہ آیا تھا کہ وہاں پر مٹھائیاں ملنے والی دنیا کے انعامات اور وزار سے تقسیم ہو رہی ہیں جس طرح بہت سے مردوں کی جو اس جیسے دیکھنے میں مرد ہوتے ہیں ان کی حالت ہے لا لئی امن ایسی کوئی شہر تھی لا ت الا قوم بہ مجمین بہ باویل امبیائی بن سلیم وہ دوڑتا ہوا آیا اور قوم کے مجتما کے درمیان آن پہنچا تاکہ وہاں پر وہ ان کے موقف کو جو انبیاء اور غسل کے بارے میں انہوں نے اختیار کیا تھا اس کو درست کرے اور اس پر روشنی ڈالے پرمارم شب کا وہ ان کے مجمے کو چیرتا ہوا ان کے درمیان میں پہنچ گیا اور اس نے بلند آواز سے لگائی و فکن وہ نصیحت کرنے والا تھا اس کی نصیحت شکت سے بھرپور ہوئی قبل الفاظ اس کے وہ اپنی جان کو تھوڑی سی تو تھوڑی سی تو راحت کے دیتا دور کے آیا تھا تھوڑا آرام کرتا رکتا اور پھر بات کرتا اور اپنے سانس کو تو صحیح طرح سے جمع ہو جانے دیتا اس کو اتنی زبردست اس معاملے میں جلدی تھی اس قدر قوم کا خوف اور غم تھا ہلاک ہونے کا کہ اس نے آتے ہی اس بات کو شروع کیا وہ بھی سوا کے وہی اور وہ اس شان سے کھڑا ہو گیا پہاڑ کی طرح ان کے درمیان جس طرح وہ مومن کھڑا ہوا کرتا ہے جس کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہو جایا کرے فکالیہ قوم علم و سلیم کہا اے میری قوم ان اللہ کے رسول کی اتباع کرو جن پر ٹوٹ پڑنے کے لیے اور جن کو قتل کرنے کے لیے تم بے گین ہو رہے ہو سیما یو بل لبو نبی و ہر اس چیز میں ان کی اقتباع کرو جو اللہ کی طرف سے تمہیں دین پہنچاتے ہیں اور ان پر ایمان لاؤ تو ہو تم نجا نجات پا جاؤ گے وہ مفحوم المردی اصطبا المرسدین انکل عَنْ جو قالقین المرسین اور امبیا اور غسول کی پیروی کا ہوا کرتا ہے اور ان کی پیروی کا تقاضر یہ ہوا کرتا ہے کہ جس کا وہ حکم دیتے ہیں اس کی پیروی کی جائے اور جو اس حکم کے مخالف ہے اس کی پیروی نہ کی جائے تبھی ایک راستے کی پیروی ہو سکتی ہے کہ آپ دوسرا راستہ چھوڑ دیں اگر آپ کی منزل فیصلہ باد ہے اور ایک راستہ فیصلہ باد کو جا رہا ہے اور دوسرا پتہ کی کو جا رہا ہے تو آپ دونوں راستوں پر نہیں چل سکتے ایک چھوڑنا پڑے گا ایک اختیار کرنا پڑے گا تو کہا کہ لازم ہے کہ دوسرا راستہ جو ہے وہ چھوڑ دے از لا یس ولا یس ویس تبین المرسنی وقت یس طبی الطوا کیونکہ اللہ کبھی قبول نہ کرے گا اس بندے سے اسلام کو عبادت کو اللہ کے دین کی پیروی کو جو ایک ہی وقت میں اللہ کے رسول کے دین کی بھی پیروی کرتا ہو اور اسی وقت میں وہ سواغیر کے دین کی پیروی کرتا ہو اسی لیے منون اباد قرون اباد کتاب کے بعد حصوں پر ایمان لانا چاہتے ہو اور بات کا انکار کرنا چاہتے ہو تم یہ چاہتے ہو کہ اسلام کے جو حصے تمہیں میٹھے لگے انہیں مان دو جو کڑنے لگے انہیں سوٹ دونیا سیامتی یوردون آزاد تو پھر تمہاری جگہ تمہارا بدلا ماں شاہ اس کے کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگانی میں مالک تمہیں رسوا کرتے اور آخرت میں تمہیں اللہ دردناک عذاب کے حوالے کرتے آزاد کے حوالے کرتے تو کہا یہ دونوں چیزیں ایک دن میں جمع نہیں ہو سکتی ہے اس وقت میں کہ انبیاء اور رسل کی پیروی بھی کرتا ہو اور تاغیتوں کی بھی سبھی دینا اور تباغ کے دین کی بھی پیروی کرتا ہو وہ عبادت اسنام بتوں کی قبروں کی بھی پوجا کرتا ہوں اور اپنی قوموں کی بھی پوجا کرتا ہوں اور خاندانوں کی بھی پوجا کرتا ہوں اپنے نفس کی بھی پوجا ہو اور پوجے جانے والے سب بتوں کی پوجا کرتا وہ جھنڈا چھونا ہو کسی ملک کا حل جسانی مری اباہ ان کی اصطاہ ان کی کبھی بھی ایک بندے کے اندر پیروی جھک جانا اللہ دین کے, لئے اور اور جانا کے دین کے لیے اور پیروی اور جھک جانا تعاوب کے دین کے لیے دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی بل قاؤل بھی اجتماع قاؤل بھی ان دونوں کا جمع ہونا ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی میں ایک چیز اور اس کی جد جمع ہو جائے جیسے آپ کہیں کہ اس کا رنگ تو بالکل ایسے کالا ہے جیسے سیاہ رات اور کا اتنا گورا ہے جیسے سورج سے ہو یہ دونوں کی جو مند میں نہیں ہو سکتے یا سیاہ ہے یا سفید ہے یا کسی بیماری میں مبتلا اگر دونوں رنگ ہے یہ صحت مندی کی اور خوبصورت رنگ کی کبھی علامت نہیں ہو سکتی اس کا بھی ملا یا ان کی پیروی کرو جو تم سے اجرت نہیں مانگتے <اللَّه> صلاسلام رس کی صداقت کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی دعوت پر نہ اجرت مانگتے ہیں نہ تحفہ تحائف کی امید رکھتے ہیں بلکہ وہ اپنے جہاد اور اپنی نصیحت کو صرف اللہ کے لیے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور رسالت کو پہنچانے کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور اللہ سے اجرت لینا ہوتا ہے لا اسعلو علیہ من عجر ان الا رب ہر رسول یہ کہتا رہا کہ میں اجرت تم سے نہیں مانتا میری اجرت اللہ کے اوپر ہے وہ انلم پک انتو کی دن اللہ عباد کی عبادت و توہین وہ تم سے صرف یہ سوال کرتے ہیں کہ تم اللہ کے دین میں اس کی عبادت میں اور اس کی توہین میں داخل ہو جاؤ ہم تک قروان عبادت تم کفر کرو انکار کرو توہین کرو جدا ہو جاؤ ان سے جو اللہ کے سوا عبادت کیے جا رہے ہیں اور ان بتوں سے ان کی عبادت ہو رہی ہے اور براب کر دو ان کی عبادت سے اما میں اکا بیا سب ممبرا اداوتی و کلیماتی بن ہم اکبر ممبرا اداوتی الزاول مرل آ رہے وہ دائر جن کی دعوت جو ہے وہ نیت فساد کے ساتھ ہے اور وہ اس بات سے بے پرواہ کہ دعوت کیا دے رہے دعوت دینے کا اور منہ سے کلیمات دعوت کے نکالنے کا مقصد اور ان کا اصل جو ہے فکر اور غم وہ یہ ہے کہ اس میں اس کے بدلے میں انہیں کون سی مراعات ملتی ہیں وزارت ملتی ہے یا کسی مدرسے کے ہیڈ بنا دیے جاتے ہیں یا کسی ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری انہیں سپرد ہوتی ہے یا کیا انہیں ملتا ہے کیا مال ملتا ہے دنیا کی کون سی اسے چیز ملتی ہے دوسروں سے بلا شاداب حق پر ہاں یہ حساب حق سے ملے ہوئے حق بات بھی کہنے پڑے حق کہہ دیں گے بات بھی کہنی پڑے بات بھی کہہ دیں گے حق دعوت پیش کرنے کے اوپر بھی وہ اس لیے حق پیش کر رہے ہوں گے کہ یہاں حق سے لوگ خوش ہو کر انہیں کچھ نہ کچھ دے گے یہ زیادہ اس کے لائق ان کی دعوت کے سنی نہ جائے کہ ان کو اشتہان پہنچے اس سے یہ بدنام ہو یہ زیادہ لائق ہے کہ یہ بدنام ہو اور ان کے اخلاقات اور ان کی برائیاں لوگوں میں پھیل جائیں اور ان کے بارے میں لوگ بدسن ہو جائیں بھل امبیا ور رسول لو سید ضالی کا اور انبیاء ورسل رسول میں حادشہ وسلم یہ بات نہیں ہے کہ ان کی دعوت سے کوئی کھوج لگا کر بھی یہ نکال سکے کہ اس کا کوئی مطلب ہے دنیاوی منصب یہ بنیادی فائدہ کبھی تو دار الدوا میں بحث کرنے کے بعد آخرے کا صلی اللہ علیہ صدم کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ اس کے بارے میں یہی کہو کہ یہ فساد پیدا کرتا ہے باپ کو بیٹے سے جدا کرتا ہے بھائی کو بھائی سے جدا کرتا ہے اور اسی طرح سے نے پھوٹ ڈال دیے بچے کو پھوٹ ڈالنے والا اور کچھ بھی کہو گے وہ اس پر صادق نہیں آئے گا لیجا بائن نہ ہو ڈہری اس صالح نے کہا کہ زیادہ لائق ہے جو کوئی لالچ نہیں رکھتے کہ تم ان کی طرف جک جاؤ اور ان کی سب کرو کہا کہ یہ صرف دعوت نہیں دے دے اس دعوت کا مجسمہ عملی طور پر خود ہے جس کی طرف بلاتے اس پر عمل پیرا ہے یہاں پر امین آسن صاحب کا اگر کے ان کے موقف میں بہت خرابیاں اور بڑی گمراہیاں بھی ہیں حدیث کے معاملے میں مگر یہ بات بہت اچھی کہی کہ انبیاء علی مسلاط وسلام اگر ایک پاؤ کی دعوت دیتے ہیں تو ایک شیر پر عمل کرتے ہیں اور یہ سیاستدان اور وقت کے علماء اگر ایک من کی دعوت دیتے ہیں تو ایک پاؤ پر بھی عمل نہیں کرتے بلکہ کہا کہ وہ ایک پاؤ کی دعوت دیتے تو ایک من پر عمل کرتے ہیں وہ محبدور اور وہ خود ہدایت ہی یافتہ ہیں برما اضافت ان ساری باتوں پر اضافہ یہ ہے جو میں نے بیان کی ان کے بارے میں کہ وہ ہدایت یاد ہے خود ہدایت پر چڑھ رہے ہیں وہ حق کی طرف اللہ کی توفیق دیے گئے اس پر جمے ہوئے محتدون کا کل ہی وہ ہر حال میں اس دعوت کا نمونہ ہوتے ہیں اور اپنی جانوں میں گھروں کے اندر اور اپنی دعوت کے اعتبار سے ہر اعتبار سے وہ ایک نمونہ ہے بلا ہدایا بلا منجار یہ کوئی شخص ہدایت یاد نہیں ہو سکتا نجات نہیں حاصل کر سکتا جب تک ہم دیا رسو کی پیروی نہ کرے اور ان کی عطاط نہ کرے وہ لہٰذا میری قوم ان سے ہدایت حاصل کرو ان کے اعتراض اٹھ سکتا ہے کہ بہت سے گمراہ لوگ جو ہیں جو اپنی دعوت پر ایک پیشہ نہیں لیتے اور لوگوں کو بلاتے رد الاطم علی ان پر اللہ کی طرف سے بڑا مضبوط رد آتا ہے وہ کیا ہے بلاسمت وہ خود ہدایت پر قائم نہیں ہے وہ خود اس دعوت کا نمونہ نہیں ہے جس کی طرف اگر کسی بلائی کی طرف بلا رہے تو خود اس بلائی پر قائم نہیں ہے اور اگر وہ کچھ پر مال اور اگر نہیں مانگ رہے تو ایسے بہت ہی کم ہیں باطل کی طرف بلانے والوں کے لیے اور شر کی طرف بلانے والوں کے لیے بھائی تو رونا فاحشہ وال باہل عام طور کا حال یہ ہے کہ فہاشی کی طرف منفراد کی طرف اور فساد کی طرف بلاتے بہادا خلاف ماں علیہ و رسول جو اس کے خلاف جس پر انبیاء و رسل خود قائم ہیں بہ اضافی لا یق الس پر اضافہ کہ وہ مال نہیں مانگتے اجرت نہیں مانگتے یہ ہے کہ وہ خود ہدایت پر کام کرتے وہ کہتے وہ مل مسلم اور یہ کہتے نبی کہ نہ تو مسلم ہو گیا کوئی میرے پیچھے لڑکا لگے اپنی جان بچا لے نہیں میرے پیچھے اگر نہ آئے میں تو ہر صورت کسی راستہ پتلوں گا یہ شان ہے و رسول کی اور سچے دو کی رہنما انسان بس اس نے یہ اپنا مکالا پہنچایا تھا اسمبلی ہال میں اس دار النوا میں اپنی قوم کا جو قوم بھر پکی اور انہوں نے اعتراض ایک دم سے اٹھایا اور پوچھا اور یکم وہ دل کو انکار کرنے لگے اور سخت اسے دھمکیاں دینے لگے اور کہنے لگے ہر ان کا اعلیٰ دین الملیا اور رسول تو انبیاء اور رسول کے دین پر ہے ابیب تو انبیاء اور رسول کے دین پر ہے ہر طرح کا دینا نا تم نے ہمارا دین چھوڑ دیا تو ہمارے قانون کو ہمارے اسمبلی کے قانون کو ہماری قبروں کی پوجا کو اور ہماری محبت صالحین کو شرک کہتا ہے اور انہیں دین ابلیش کہتا ہے دین الآباد کا دن چھوڑ دیا اجداد بڑوں کا دین چھوڑ دیا دین چھو دیا عبادت العصان بل افنا سون اوسان بتوں اور افنا اور توافین کی عبادت کا دین چھوڑ دیا اب اس نے جواب دیا فتح علی مل نہ مجھے کون چیز منع کرتی ہے من ان کہ میں اپنے اللہ کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا پیدا کیم تو اتنی نیا میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے بارش کی کہ ان کو میں گننا چاہوں تو گلنی سکتا فمن سکتا خطبا ان نعمتوں کی ہاتھ یہ ہے کہ جیسے اس نے بندوں کو خاص کیا نعمتوں کے ساتھ وہ خاص چپ ادا کریں اور یہ اللہ کی عبادت ہے تم ماحول میں آ گیا کہ تم المگ ام مغر و, و, و کیا تمہارے بتوں میں سے تمہارے بزرگوں میں سے جن کو پکارتے ہو تمہارے تباہی میں سے کوئی استطاعت رکھتا ہے کہ ایک چیز بھی پیدا کر سکے سے بڑی, بڑی چیز کو کہتے ہیں آسمان زمین سے لے کر ایک ذرے کا جو تقسیم نہیں ہو سکتا کیا کوئی پیدا کر سکتا ہے بھائی کان اگا یس پتی یخلو کا شعب بہو آ جگ مینس اے اور وہ آ جائے بہا آ جگا اور وہ وہ آ اور وہ آج ہے اس سے ایک مچھر بھی پیدا کر سکے بحال میں یقلو کملا یخل کیا وہ جو پیدا کرتا ہے دوسرا اس کے برابر ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا ہر سب مسالہ کیا دونوں کی مثال ایک جیسی ہے اب میں یخلکو کملا یخلکو بھلا تذک کر پیدا کرتا ہے اور جو پیدا نہیں کرتا کیا ہو گیا تمہیں تم کیوں تذکر اللہ نصیب کیوں نہیں پکڑتے اس سے بکالا عیوشری فون امالا یخلو کشی ام یم کیا اس کو شریک ٹھہراتے اللہ کا جس نے کچھ پیدا نہیں کیا اور وہ پیدا کرنے کی استطاعت میں رکھتے والے ہی ترجاؤن اور تمہیں اس کی طرف لوٹنا ہے فل رضالح کہ تمہیں اس کی طرف لوٹنا ہے میری قوم کم المشرق لگنا کمبفا میری قوم تم یہ نہ سمجھنا اور شرف کرنے والوں گمراہ ہو کہ تم یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ دیکھ کے رابطے بچ جاؤ گے اللہ تمہیں ایک دن اپنے بات بلانے والا ہے وہ دلی ملش تھا اور تم پر حساب کا معاملہ جاری کر دے گا شرد اللہ اس دن بدلا دے گا اپنے بندوں کو کیا اعمال کے مطابق جس نے بھائی بھی بدائی جس نے شرطا اسے شرط یاؤں مدم جس دن بس سوائے شرمندگی کے کچھ نہ ہو وہ اللہ کا جینا من اور اس وقت شدید کس کام آئے گا ظالم والا ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گا اور کہہ رہا ہوگا یا نہیں اے کاش کہ میں رسول اللہ کا راستہ اختیار کرتا سنجندہ یوما اس دن یگ ضرول مرکوم قدار بندہ وہ سب کچھ دیکھنے جو اس کے ہاتھوں نے اس کی کرتوتوں نے آگے کا پھر لئی کو توڑا اور اس دن کا کہے گا جب جانور مٹی ہو جائیں گے سینگ والے جانور نے جب سینگ کے بغیر جانور کو مارا ہوگا تو اس سے بدلہ دلوا کر ان کو مٹی کر دیا جائے گا اس وقت کافر کہے گا اے گاش میں بھی مٹی گسا آج تک میں دور ہی اے دور علاقے اللہ, اللہ کی سوا آلیہ میں الا بناؤں بحقا و تا بل محبا و تحقم منظور کیا میں انہیں خاص کر دوں اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لیے اس کی نماز روزہ حضرکات کروں بتا اور اس کا حرام اور حلال مانوں بل محبا اور ایسی اس سے محبت کروں کہ اس کی محبت پر ہر محبت کو پعال کر دوں بس تہاکم منظور اللہ اور اس کے قانون سے اپنے فیصلے کراؤں اللہ کے قانون کو چھوڑ کر وقت طبی بنا اُن لَا <شَيْئًا> اور یہ واضح ہو چکا کہ وہ آجز ہیں وہ کچھ بھی نہیں رکھتے اور ذرا بھی کسی شہر کے مالک نہیں ہے <شَيْئًا> <أَحَدًا> <اللَّه> وہ نہ تو قادر ہے کہ چیز کو پیدا کرنے پر نہ نفت پہنچانے پر نہ نقصان پہنچانے پر جب تک اللہ نہ چاہے وہ سؤال سوآ سو بی استنکاری یہ جو سوال ہے کہ کیا میں اس کی عبادت کروں یہ انہیں لیے تحریف کے لیے تقریب کے لیے ہے اور ان کے انکار کے لیے تم میرے بارے میں گمان کر بیٹھی ہوں کہ میں اس کی پوجا کروں گا جو ذئیف ہے اور عاجز ہے جو پیدا کرنے پر کاغذ نفے پر قاضر نہیں نقصان پر قادر نہیں اور تمہاری عقلوں پر افسوس سے تم کیا سوچتے اور ان تمہارے علاحوں کے ذات اور عاجز ہونے پر اور کم تر ہونے پر یہ فیلائے ہیں یہ اگر رحمان کسی نقصان پہنچانے کا میرے ساتھ ارادہ فرما لے تو مجھے کوئی نقصان پہنچے اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہو اے اے یوسی اللہ علی بلائے کا اللہ مجھے کوئی بلا بھیج دے مرد یا کوئی اور مصیبت اللہ تو کوئی آن لی شفا یہ بھی بلی بردار ہے ان کا کام آنا تو درکنار ان کی شفا بھی میرے کام نہیں آ اس لیے تم کی شفات میرے کام نہیں آ سکتی کیوں وہ تو ہے ہی غلط گبراہ ان کے لیے اصلا شفاعت ہے ہی بس شفات سکون سب لاہو وہ آج ہی نہ شفات تو صرف ان کے لیے ہوگی قیامت کے دن جن کے لیے اللہ راضی ہوگا کہ وہ شفات کرے انبیاء میں سے رسل میں سے اور صدیقوں میں سے شہداء میں سے من المن الماشدین اور مومن ماشدین میں سے بڑی منشا اللہ یوشف الح اور جن کے لیے اللہ چاہے گا کہ آئیں وہ رشف کا شفات قبول کیے جائے لہو واقع اس کے جس کی وہ شفات کرے اور وہ مجھے بچا نہ سکے اگر اللہ پکڑنے پڑا استطاط رکھتے کہ مجھے بچا سکے یا مجھے خالص کرنا پی مرل بلا مرد مجھے بلا مرد سے نکال نہیں سکتے آلہ بہدا وہ آج ہے غریب ہیں سارے کام اللہ کے اختیار میں وہ کوئی اختیار کرتے بقا کی کل تربی و کالہ بہدا ب ان آردا کا کوئی بھی لوٹانے والا نہیں اللہ بھی بہن یم سخ کا بزرگ اللہ کے لیے اگر نقصان پہنچانا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کاشی فلاح اندا ہو اللہ تو اللہ کے سوا اس نقصان کو دور کرنے والا کوئی بہن یم تسکا کا تو الا کوئی کرے اگر تجھے کوئی برائی بھلائی پہنچائے تو اس بلائی کو کوئی روکنے والا نہیں اللہ ہاتھ سے آیا <مَوْمِنُو> اللہ اگر تجھے کوئی نقصان پہنچائے پلا کا دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں کبھی خیر اور اللہ تجھے اگر کوئی خیر پہنچائے پلا رات دل پس میں شا بنا وہ لوگ رحیم تو اس کے فضل کو کوئی لوٹا نہیں سکتا روک بھی سکتا رد نہیں کر سکتا اور وہ اپنے بندوں میں سے جنہیں جو چاہتا تک پہنچاتا ہے وہ کپور ہے اور غیب ہے اور وہ یقین جب میں مریض ہوتا ہوں تو اللہ مجھے چپا دیتا ہے کالج ابراہیم علیہ ملے شراب انہیں دلا لے مجھے اگر میں ایسا کروں گا ضہر اللہ کی پوجا تو میں خود گمراہی میں چلا گیا اے ای اتغيث إليك بعبادتكم فيما تعمرون به من عباده آلهتكم أو خانكم واصنامكم وتماثيلكم من دون الله او مع الله اني يقينا علا حزما علا قطعا بينا اني على حق بين اگر میں اب بھی تمہارے تاحت کے حکم کے آگے جھٹ جاؤں ان کی کروں اور اللہ کے ساتھ یا اللہ کے دعوت کی عبادت کروں تو یقیناً میں کھل کلی ختہ میں چلا گیا گھبرائی میں چلا گیا رانا مین الحال القاطری اللہ دینا درد الحاق ہے میں ان حالات <سؤال> ہونے والوں میں سے ہو گیا جو گھاڈا اٹھا کر حق کے طریق سے بھٹک گئے کھو بیٹھے اور سرا کے کو کھو بیٹھے والن قومی الامیہ سمین اسلتی و ماں یقول جب اس کی قوم کے سرداروں نے سنا اس کا ایمان سے بھرا ہوا جواب اپنے سوالوں کے مقابلے میں اور اس سے انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ جو کہتا ہے وہ سچ ہے اور اس پر جم کر دکھانے والا ہے اور اس کی جب ہمت کو اور کوشش کو اور اس کی سابق کردی کو دیکھا تو آزور کر رہا حیبھی بنا ہی, ہی ایک دفعہ پھر اپنی دھمکیوں کو لوٹایا اور پھر کچھ کو جھلکیاں پلائیں اور پھر اسے منع کرنے کی کوشش کی بالا خود کا حدیب اس طرف ڈراوے کو اور شدت کے ساتھ اور خوفناک اور ہیبت ناک انداز کے ساتھ بیان کیا اور ایسا اسے ڈرایا کہ ڈرا مارنے کی کوشش کی روڈر ہی ویدخل ویدخل من جدید سیدھی کہ اگر وہ نہ لوٹا اس دین سے توحید سے اور سنت سے اور دوبارہ اپنے دین میں قومی دین میں داخل نہ ہوا نئے سرے سے گمراہ ہو گیا تھا برباد ہو گیا ہے اب دوبارہ اسے ڈرایا کہ بہت بری طرح سے اگر نہ لوٹا جیسے فراؤن نے کہا اگر تم باز نہ آئے ہاتھ اور پاؤں مخالف قیمت سے کاٹ کر میں تمہیں درختوں میں چولی دے دوں گا اور پھر تم اچھے رہو گے اب بہت ڈرایا کہ واپس آ جاؤ دین عبادت اوسان رکھ سباہ واپس لوگ اور ان دوبارہ ان قطعوں کی بوجا میں چلے گاؤ پما في جواب انکار اس کا جواب اس کے سوا کچھ پماتانہ جواب لہو جواب بہ اس پر نقصان اس کا جواب اس کے नहीं था उनको تھا ان کو ان لا کے اس نے جو کہا پورے سواط اور یقین کے ساتھ مکمل طور پر اپنے الفاظ کو منہ بھر کے یعنی پوری طرح سے شدت اور سفائی کے ساتھ اپنے الفاظ اور بیان کو ادا کرتے ہوئے جس کے سمجھنے میں کسی کو غلط बात نہ ہو جس میں کوئی बात پن اور گول بات نہ ہو جو نندی بات ہو میں ایمان نہ چکا تمہارے رب کے ساتھ جاؤ كام کھول کر سن لو مفترین نے کہا یہ انبیاء رسل کو مخاطب ہو رہا تھا یہ مالا کو مخاطب تھا حقیقت یہ دونوں کو مخاطب تھا اللہ جی خلا كا وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا كیا یہ جی تمہارا رب ہے ولہجی خالا كا سماوادی وقت جس نے آسمان اور زمین کو پیدا كیا و اللہ جذہ جی كا تم وہ امد جس نے تمہیں رزق دیا اور نیا مالا مال كر دیا تم بھی تم ہو گئے اس کا بدلہ دے رہے اس سے کس کر رہے و تفر تم میں تمہارے بتوں کا کافر بافان میں تمہارے تمام پوچھے جانے میں جو بہم اور خیالات اور تمہارے فکر ہیں میں سب کا منکر کروں وہ تباہی حکم اور تمہارے تابوتوں کا منکر ہوں میں تمہارے ہاتھ کا جو غیر اللہ کے ہاتھ میں کا منکر ہوں اللہ کیونحا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت میں مبتلا ہوا بل لبادی بشرود ایمان برب العالمی اور اس معنی کا ان کا بیان کرنا یہ ایمان کی شرائط میں رب العالمی سے اصلاح یا صرف ایمان یہ رب العالمی الکفر بالتعبود کیونکہ اللہ پر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک تعبت سے کفر نہ کیا جائے لا الاحا ہوگا تو اللہ کی قیمت اٹھے گی جس نے کہا میں لا الاحہ نہیں کہوں گا صرف ان لندہ کہوں گا وہ مسلم نہیں لا اللہ پہلے ہے مابوزان باطلہ کی پہچان کفر و شرک کی پہچان پھر جو کفر و شرک کے حاملین ہیں ملک میں معاشرے میں ان کی پہچان سب سے زیادہ پہلے ہے اور اس کے بعد ان کے مقابل میں پہلے ایمان کی پہچان جس نے کبھی سیاہ رنگ دیکھا ہی نہیں ہو سکتا سفید کوئی کیا سمجھ بیٹھے سیا کوئی سفید سمجھ بیٹھے کما کالا کالا قدباس نا سکت رسول ہم نے ہر امت میں ایک رسول کی بے سک تھی آج ابو دلہ اب اس کی دعوت ان دو باتوں پر مشتمل تھی کہ اللہ کی عبادت کرو اور جس کی اللہ کے سوا عبادت ہوتی ہے اس کی عبادت سے ہٹ جاؤ عبادت کا انکار کرو اجتناف کرو بکالا ٹا اور اللہ نے کہا تو وہی یکر جس نے تعوت کے ساتھ خبر کیا انکار کیا تعوت سے جدا ہوا ویسا اور اللہ پر ایمانا مل رہا اس نے اس مضبوط سہارے کو تھان لیا جس کے لیے ٹوٹنا کبھی نہیں ہے ٹوٹنا اس کی नहीं میں نہیں ہے وہ اسے لے جائے گا جنت میں بل لو سمی حالیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا اللہ ہمیں जो میں سے کرے عامر اس سہارے کو مزدوری سے تھام بس معروم سن لو لوگوں کام کھول کر کے میں ای مان جاؤ جو کرنا کر لو بس و سن لو میری بات کو سمجھ لو میری بات کو اچھی طرح میں کیا مخاطب ہوں بھی رب العالمی کہ میں بالکل اپنے رب جلال ولیم پر ایمان لے آیا کلا ہوئی کل تباہی اللہ میں نے ان سب تابوتوں کا انکار کر دیا ہے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کر دو بس الگا رقم جاؤ جو کرنا ہے کر لو بھائی لا افشا کم میں تم سے نہیں ڈرتا بلا افشا جموا کم میں تمہارے زیادہ جمع ہونے والوں سے نہیں ڈرتا بلا اشاکر میں تمہارے لشکروں سے نہیں ڈرتا بانا لا افشا علیہ میں نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے کسی کے باقی وہ لوگ باغی اس پر ٹوٹ پڑے یمنا کم الا ہی لگو ان کے دل جو ہے کینے کے ساتھ اللہ کے دین اور اللہ کے نیک بندوں سے اور ان کے دل نفرت کے ساتھ بھرے ہوئے تھے بل اداوتی اور جد کے ساتھ اور دشمنی کے ساتھ بھرے ہوئے بذر ہوں ورجموں بل افغان انہوں نے اسے مارا اسے پتھروں سے مارا اسے جلا دیا اس کو اپنے قدموں کے ساتھ رنگ ڈالا بتا بھی اور اس کے اذاف دینے میں انہوں نے طرح طرح کے طریقے جو ان کے پاس تھے وہ سب آزما دیے ہتھی اماؤ کٹ رتنی کہ کہا ہتھی کہ اس کی انتریاں اس کے دبر سے نکل آئی پل ادا یم او یم نہ کوئی ایک نہ تھا جو ان کو ریکتا کوئی ایک نہ تھا جو ان کے راستے میں حائل ہوتا حتہ قطل ہی مح اللہ حتا دوسرے قطل کرتی اللہ اپنی رحمتوں سے جھانپ اور کلبن ہر ہوں گی موتی ہر کوئی جو ایک در کھڑا تھا اس کی موت سے خوش ہو رہا تھا پر کلبن ہوں لا من و یت و لکمی و بشتم کوئی ایک اپنا حصہ وصول کرنے سے پیچھے نہ رہا کسی نے تھپڑ مارا کسی نے گالی دی کسی نے سینے میں لاش ماری ہتھی بعد موتی ہی حتہ کے اس کی موت کے بعد بھی اس کے غصے کو رونگتے رہے ابتباعی شاید کہ ان کے سینے میں جو بزر نفرت ہے اللہ کے دین سے اور جو سینا ہے اس کا کچھ علاج ہو جائے اسے رون کر اسے مار کر اور اس کی لاش کی بے حرمتی کر کے بینوں کی اشد اسی دوران اللہ تبارک وطالیہ کے لشکر آسمان کے اندر بڑے شوق کے اندر سر شار تھے اس کی ملاقات کے لیے حیات ہی, ہی وہ قدوم ہی, ہی علیہ وہ اس کو گھیرنے کے لیے اس کو اپنے گھیرے میں لینے کے لیے اور اس کی نئی زندگی سے مبارک دینے کے لیے خوش ہو رہے تھے اور اس کے ان پر قدوم اس کے ان پر قدم کا انتظار کر رہے تھے کہ کب شہید ہو کر ان کے پاس پہنچتا ہے فلما جب مر گیا تو خرجت روح روح نکل گئی من میں روح جسم سے نکل کر اپنے پیدا کرنے کے باز والے کے پاس لوٹ گئی تو چلکت ہر ملا ایک وہ مبری پلا نے خوش خوش اسے لے لیا اور اسے بچارتے بھی نہ رہو مباشرف کو فی الحال اسے بشارت دیتے ہوئے اسی حال میں کہا گیا جنت جنت پہ داخل ہو جا نہیں تو ہم بگڑی نہیں ہے جنت کی نعمتوں کی ایش جنت کی خیرات کا بھلائیوں کا مالک ہو جا جنت کی نزت ہے تیرے لیے ہے جزا ایمان ہی تیرے ایمان کی جزا ہے تیرے جہاد کی جزا ہے تیرے قوم کو تیری نصیحت کا بدلہ ہے تیرے صبر کا اور جو بلائیں تجھے آئیں اللہ تبارک و تارا نے تجھے یہ عام دیا ہے خیری رات وات جب اس نے نعمتیں دیکھی بلائیاں دیکھی اور خوش کرنے والے مناظر دیکھے بہن تو اسی کہ اسے تو یہ بشارتیں مل رہی ہیں اور اس کی بدبخت قوم بخت قومار کی طرح اور بخشی پتوں کی طرح اس کی لاش کو رون رہی ہے اور اس کی لاش سے انتقام لے رہی ہے اس کے پاسہ جسم سے کالا جان نہیں تھا قومی یا جنون کہا کہ میری قوم کو معلوم ہو جائے ما انا آنا کہ میں کس حال میں ہوں وہ ماں ہوں تھی اور وہ کس حال میں ہیں ما من النعیم میں کن نعمتوں میں اور کن بہترین مقامات میں پہنچ چکا ہوں وہ ماں ہوں تی من چکال والدلال دلالبین اور وہ کس بدترین بدبختی میں اور کس کھلی ہوئی گبراہی کے اندر بھٹک رہے ہیں والانشغال زندی اجودا جسلی اور میرے جس کے ساتھ کیا بس سلوکی کر رہے سم ماں یا نہیں تو پھر کہا احکاس کے وہ جال میں دماغ علی ضبی جو میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ضمبی میرے گناہ میرا گناہ اللہ کی کان منی قبل ان المرسلین قبل اس کے کہ میں رسول کا تابے دار ہوا جو جاہلیت میں میں گناہ کیا کرتا تھا اللہ گنا مر جاتا شرکر پر تو میں ہلاک ہونے والے گھاٹا سے ہوتا من اللہ نے مجھے عزت والوں میں سے اکرام والوں میں سے کر دیا اکرمانی بال مقامات العالیہ بال مسرار اللہ نے میری عزت افزائی کی اعلیٰ مقامات میں بلند مقامات میں باغات میں مجھے پہنچا دیا مسرور کرنے والے مناظر اور بھلائیاں ہی بھلائیاں بل اتا الجیر اور کا بدلا کہ انتہائی بڑا اور شاندار بدلا ہو بل نم لو عالم کا اصا ددو اگر وہ جان رہی یہ سارا کچھ تو شاید وہ ہدایت حاصل کرے وہ یوں من ہو اور ایمان لیں وہ اقلا وہ انشف تھی اور اپنے شرف اور اپنی گمراہی کو چھوڑ دیں پناسا قوم ہوں ہرین و باد ممات اس نے زندگی میں بھی اپنی قوم کی خیر خائی کی اس نے مرنے کے بعد بھی اپنی قوم قوم کی خیر خائی چاہی رحمہ اللہ بغا فر اللہ تبارک و اس پر رحمتیں کرے اور اللہ معاشرف تقریم اللہ اس کے شرف میں اور اس کی عزت میں اضافے کرے مسدار کا کتاب اللہ ہی قول اللہ کی کتاب میں اس شہید کی شہادت کا اس کا گوا اللہ کا یہ قول ہے ہر گز میں گمان کرنا ان کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں کہ وہ مردے ہیں کہ مرکھپ گئے بل احم بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب غرب ہاں رزق دیے جا رہے ہیں وہ قول سا بلا صقول نہ کہنا لمطل سبیل اللہ امبار جو اللہ کے راستے مارا گیا کہ وہ مردہ مر کھٹ گیا بل احیا بلکہ وہ زندہ ہے بلا کلّہ تمہیں ان کی زندگی کا کچھ شعور بھی نہیں ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان شو ادا کی جیسی شہادت لطیف فرمائے اور اللہ مجھے راضی ہو جائے اللہ سے راضی ہوں. یہ عالم ہے عبد المنان ابو بصیر مصطفی حلیمہ اکتب دوسی یہ آج بھی لکھ رہے ہیں اور میں رانا داوت سے جماعت کر رہے ہیں yes that's it.